وعلی آلیک و یا نور اللہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علی و وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جو مدنی چینل پر ہمارے جاری سلسلے آخر موت ہے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں کوفے میں رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا اچانک ایک درد بھری آواز میری سماج سے ٹکرائی اس آواز میں اتنا کرب تھا کہ میرے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے اور میں ایک گھر سے آنے والی اس آواز کو غور سے سننے لگا میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ ان الفاظ میں اپنے رب ازد وجل کی بارگاہ میں مناجات کر رہا تھا کہ اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے تو ہی میرا آقا ہے تیرے اس مسکین بندے نے تیری مخالفت کی بنا پر سیاہ کاریوں اور بد کاریوں کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ نفس کی خواہشات نے مجھے اندھا کر دیا تھا اور شیطان نے مجھے غلط راہ پر ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے میں گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا اے اللہ اب تیرے غضب اور عذاب سے کون مجھے بچائے گا حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے باہر کھڑے کھڑے یہ آیت کریما پڑھی یا اوہ لبینہ آ منوقو انف سکم و اہلی کم نارا وقن ناسوار غلاز الشاد اللہ یا سون امر یع امرون ترجمۂ کنز ایمان کہ اے ایمان والو اپنی جانو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور پر سخت کرے یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں جب اس شخص نے یہ آیت سنی تو اس کے غم کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور وہ شدت کرب سے چیخنے لگا میں اسی حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا دوسرے دن صبح کے وقت دوبارہ جب میں اس گھر کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ ایک میت موجود ہے اور لوگ اس کے کفن دفن کے انتظام میں مصروف ہیں میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ مرنے والا کون تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ مرنے والا ایک نوجوان تھا جو ساری رات خوف خدا عزوجل وجل کے سبب روتا رہا اور سحری کے وقت انتقال کر گیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر موجود اسلامی بہنوں خوف خدا عزل کے سبب موت سے ہم آگوش ہونے والے ایک اور خوش نصیب کا واقعہ سنیے کہ حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک نوجوان بہت متقی پرہیزگار و عبادت گزار تھا حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا راستے میں خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے جایا کرتا تھا آخر کار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ور اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالی کا یہ فرمانے عالی شان یاد آ گیا میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز اِمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ بے شک وہ جو ڈرنے والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں آئےد پاک کی یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تعالی کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر وہیں زمین پر گر گیا جب یہ بہت دیر تک نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھوا کر گھر لے آیا ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت پاک کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالی کا شدید خوف کا غلبہ ہوا اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا راتوں رات ہی اس کے غسل و کفن و دفن کا انتظام کر دیا گیا جب صبح یہ واقعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں رات کو ہی اطلاع کیوں نہ دی ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے اس نے عرض کی امیر المومنین آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے مناسب معلوم نہ ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو وہاں پہنچ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی ربی ہی جننتان ترجمہ کنزلیمان اور جو اپنے رب عز وجل کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو قبر سے اس نوجوان نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ یا امیر المومنین بے شک میرے رب از نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی وحبی وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر ہمارے سلسلے میں شامل اسلامی بہنوں اس حقیقت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اس مختصر سی زندگی کے ایام کو گزارنے کے بعد ہر ایک کو اپنے پروردگار عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمام اعمال کا حساب دینا ہے جس کے بعد رحمت الہی عزوجل ہماری طرف متوجہ ہونے کی صورت میں جنت کی اعلی نعمتیں ہمارا مقدر بنیں گی یا پھر گناہوں کی شامت کے سبب جہنم کی سزائیں ہمارا نصیب ہوں گی ون ایاز لہذا اس دنیاوی زندگی کی رونقوں مسرتوں اور رانائیوں میں کھو کر حساب آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جانا اور اپنی موت کو یکسر بھول جانا یہ نادانی ہے یاد رکھیے ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم رب کائنات جللہ جلالہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں اور گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز کریں اور اس مقصد عظیم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دل میں اللہ از وجل کا خوف ہونا یہ بے حد ضروری ہے کیونکہ جب تک یہ نعمت حاصل نہ ہوگی گناہوں سے فرار اور نیکیوں سے پیار یہ ناممکن ہے اس نعمت کے حصول میں کامیابی یقیناً ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اس ضمن میں خوف خدا عزوجل وجل کا مطلب اور اس کے حصول کے حوالے سے چند باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیے کہ مطلقن خوف سے مراد وہ قلبی کیفیت ہے جو کسی ناپسندیدہ امر کے پیش آنے کی توقع کے سبب پیدا ہو مثلا جب آپ پھل کاٹتے ہیں تو ہمیں اس در اس بات کا خوف ضرور ہوتا ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی ہماری انگلی کو کاٹ دے گی جبکہ خوف خدا از وجل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی بے نیازی اس کی ناراضی اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل یہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے ہمارے پیارے رب از وجل نے خود قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے چنانچہ سور نسا آیت نمبر 131 میں ارشاد ہوتا ہے ولقد وسعین الدین اوت الکتاب امین قبل کم و اکم اللہ ترجمۂ کنزلیمان اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو سورت الحضاب آیت نمبر ستر میں ارشاد ہوتا ہے یا قولا کو ترجمہ کنزل ایمان کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو یا آ منت کل حق کا تک ولا تم تن تم مسلم ترجمہ کنز ایمان کے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان تو ہمارے پیارے آکا احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلنے والے ان مقدس کلمات کو بھی ملاحظہ فرمائیں جن میں آپ نے اس صفت عظیمہ کو اپنانے کی تاکید ارشاد فرمائی چنانچہ حضرت سینہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نہایت اہم چیزوں کو نہ بھولنا جنت اور دو زخ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے حتیہ کہ آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی پھر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو جنگلوں میں نکل جاؤ اور اپنے سروں پر خاک ڈالنے لگو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وفات قریب آیا تو کسی نے عرض کی کہ مجھے کچھ وسیعت ارشاد فرمائیے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ وجل سے ڈرنے اپنے گھر کو لازم پکڑنے اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور اپنی خطاؤں پر رونے کی وسیعت کرتا ہوں حضرت سیدنا واہب بن منب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہے کہ جو بارگاہ الہی عزوجل میں سمجھدار بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف پیدا کرے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے خوف خدا رکھنے والا یہ شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے اور اس کے سامنے موت ہما وقت اس کے پیشے نظر ہوتی ہے چنانچہ حضرت سینا امام ابن جوزی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خوف الہی اجز وجل ہی ایسی آگ ہے جو شہوات کو جلا دیتی ہے اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنی زیادہ یہ شہوات کو جلائے اور جس قدر یہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے روکے اور اطاعت کی ترغیب دے اور کیوں نہ ہو کہ اس کے ذریعے پاکیزگی ورا تقوی اور مجاہدہ نیز اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرنے والے اعمال حاصل ہوتے ہیں حضرت سیدہ سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس دل سے خوف دور ہو جاتا ہے وہ ویران ہو جاتا ہے حضرت سیدہ ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ نُ فرماتے تھے کہ نیک بختی کی علامت بد بختی سے ڈرنا ہے فرماتے ہیں کیونکہ خوف یہ اللہ تعالی اور بندے کے درمیان ایک لگام ہے جب یہ لگام ٹوٹ جائے تو بندہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت سیدہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کابت اللہ شریف کے قریب مسجد الحرام میں لوگ ماہو عبادت تھے عبادت میں مصروف تھے ایک شخص کو دیکھا کہ دیوار کعبہ سے لپٹ رہا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے اور اس کے لب پر یہ دعا جاری تھی کہ یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے شایا نے شان نہیں تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا جو لوگ عبادت میں مصروف تھے وہ اس کی اس عجیب و غریب دعا کو سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یا شیخ ہم تو قیامت کے دن آفیت کے طلبگار ہیں اور آپ ہیں کہ اندھا اٹھائے جانے کی دعا کر رہے ہیں آخر اس میں کیا راز ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں قیامت کے دن اندھا اٹھائے جانے کی دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میرے امال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے شائن شان نہیں تو قیامت کے دن مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے لوگ اس کی عارفانہ بات سن کر بڑے متاثر ہوئے اس شخص کو پہچان نہ سکے تھے پوچھنے لگے کہ یا شیخ آپ کون ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ تعالیٰ میٹھے مٹھ میٹھے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی اللہ لامکانی سرکار بغداد حضور غوث, غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا کا کیا حال ہے اور ایک ہم ہیں کہ پتا کھڑک جاتا ہے تو دل دھڑک جاتا ہے بلی نیاؤ کرتی ہے تو ڈر جاتے ہیں لیکن جہنم کے اٹھتے ہوئے شولے جو گناہ گاروں کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار ہیں قبر کا وہ خوفناک گڑھا کہ جس میں ہمیں کسی نہ کسی دن ضرور اترنا ہے موت کی وہ سختیاں کہ جو نا جانے کب ہم پر تاری ہو سکتی ہیں ہم اس کو بھولے بیٹھے ہیں یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اسلام بہنوں کہ زندگی یہ بہت مختصر ہے ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا اور علما کرام فرماتے ہیں کہ بندہ دنیا میں جس چیز سے ڈرتا ہے قبر میں اس گناہ گار کو وہ چیز ڈرانے کے لیے آئے گی اسلامی بہنیں غور کر لیں اسلامی بھائی غور کر لیں کہ آج بڑے سے کمرے میں ہم داخل ہوں اور کسی دیوار کے کونے پر ہمیں چپکلی نظر آ جائے ہم اکیلے اس کمرے میں رہنا ہم پر خوف تاری ہو جاتا ہے اسلامی بہنیں جب کچن میں داخل ہوتی ہیں مطبخ میں داخل ہوتی ہیں اگر وہاں پر چلے لال بیگ نظر آ جائیں تو وہاں پر وہ کھانا پکانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو اگر ہمارے گناہوں کی سبب نمازیں قزا کرنے کے سبب ماں باپ کو ستانے کے سبب جھوٹ بولنے کے سبب بد نگاہی کرنے کے سبب بے پردگی کرنے کے سبب بے حیائی کے کام کرنے کے سبب حرام مال کھانے کھلانے کے سبب اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا وہ خدا نہ خاصہ ایمان چھن گیا اور قبر میں ہم پر عذاب مسلط کیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہم واقعی یہ بزرگوں کے جو واقعات ہم سنتے ہیں کہ کیسا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوا کرتا تھا ہم اپنے دل میں یہ خوف محسوس کرتے ہیں نہیں شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح تو ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اس بات کا تو دعوی کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جیسے گویا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کوئی اگر ہم کو دعوت اسلامی کے اجتماع کی دعوت پیش کرتا ہے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت پیش کرتا ہے یا نماز کی دعوت پیش کرتا ہے جناب ہم اس کا کہتے ہیں کہ زندہ رہے تو جناب ضرور آپ کے اجتماع میں شرکت کریں گے زندہ رہے تو جناب مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے ارے میرے بھائی آپ غور کریں سوچیں کہ جس زندگی کو واقعی آپ مختصر سمجھتے ہیں آپ اس بات کا اقرار کر ہی رہے ہیں کہ میں کسی بھی وقت اس دنیا سے چلا جاؤں گا کنفرم نہیں ہے میرے پاس کہ مجھے پچاس سال ساٹھ سال سو سال کی زندگی ملے گی میں جانتا ہوں کہ میری زندگی بہت مختصر ہے میں جانتا ہوں کہ کسی بھی وقت اس دنیا سے مجھے جانا پڑ جائے گا میں جانتا ہوں کہ اندھیری قبر میں مجھے اترنا پڑ جائے گا لیکن میں غور تو کروں کہ جس موت کو میں اپنے اتنے قریب جانتا ہوں اس بات کا مجھے اقرار بھی ہے کہ نہ جانے وہ موت آج ہی کی رات کہیں مجھ پر تاری نہ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ کل کی صبح لوگ مجھے جناب نہیں بلکہ مرحوم کہہ کر یاد کر رہے ہوں ایسا بارہ ہوتا بھی ہے ایسا بارہ ہوتا ہے تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت موت کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن اپنے اعمال کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں تو واقعی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی زندگی یوں گزار رہے ہیں کہ جیسے کبھی ہم کو مرنا ہی نہیں ہے اور ساری مخلوق سے ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے تو اس رب اجز وجل سے نہیں ڈرتے جو ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے چاہے ہم لوگوں کے سامنے گناہ کر رہے ہیں یا ہم لوگوں سے چھپ کر گناہ کر رہے ہیں ہمارا رب عزوجل وجل ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے پرانے پاک اور احادیث مبارکہ اور بزرگہ ندین کے اقوال میں خوف خدا عزوجل وجل سے متعلق احکامات ہم نے سنے تو آئیے اس خوف خدا عزوجل وجل کو حاصل کرنے کا مدنی ذہن بناتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کے متعلق مزید سنیں خوف خدا عزوجل وجل کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اس کے دراجات کتنے ہیں چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی کی تحقیق کی روشنی میں خوف کے تین دراجات ہیں پہلا ضعیف یعنی کمزور یہ وہ خوف ہیں جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو مثلا جہنم کی سزاؤں کے حالات سن کر محض جھرجھری لے کر رہ جانا اور پھر غفلت و معاشیت میں گرفتار ہو جانا مدنی چینل پر جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدنی چینل دیکھتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے فیضان کا یہ سلسلہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر جو قریب آتے ہیں جو بیانات سنتے ہیں تو ان کو مطلب اس طرح کے معاملات سن کر اپنی زندگی میں مدنی انقلاب پیدا کرنے کا ایک جذبہ میسر ہوتا ہے تو وہ غور کریں اسلامی بھائر اور اسلامی بہنیں جو اس قسم کے بیانات سن کر اگر محض جھرجری آ گئی اور پھر غفلت و معاسیت میں ہم پڑ گئے تو یہ امام غزالی یہ لے فرماتے ہیں کہ یہ کمزور خوف ہے ضعیف خوف ہے دوسرا معتدل یعنی متوسط یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہو مثلاً عذاب آخرت کی وعیدوں کو سن کر ان سے بچنے کے لیے عملی کوشش کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعلی سے امید رحمت بھی رکھنا یعنی سچی توبہ کرنا اور پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ امید رکھنا کہ ہمارا رب از وجل یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تیسرا قوی یعنی مضبوط یہ وہ خوف ہے جو انسان کو نا امیدی بے ہوشی اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دے مثلاً اللہ تعالیٰ کے عذاب وغیرہ کا سن کر اپنی مقفرت سے نا امید ہو جانا تو یہاں علما فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رہے کہ ان میں سب سے بہتر درجہ یہ معتدل کا ہے کیونکہ خوف ایک ایسے تازیانی کی مثل ہے جو کسی جانور کو تیز چلانے کے لیے مارا جاتا ہے لہذا اگر اس تازیانی کی ضرب اتنی ضعیف ہو کہ جانور کی رفتار میں ذرا بر اضافہ نہ کر سکے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر یہ ضرب اتنی قوی ہو کہ جانور اس کی تاب نہ لا سکے اور اتنا زخمی ہو جائے کہ چلنا ہی ممکن نہ رہے تو یہ بھی نفع بخش نہیں اور اگر یہ معتدل ہو کہ جانور کی رفتار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو جائے اور وہ زخمی بھی نہ ہو تو یہ ضرب بے حد مفید ہو سکتی ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمیں ہم اس بات کا تو دعویٰ ہے ہی سب کو کہ ہمارے دل میں خوف ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن غور کریں اور سوچیں کہ کیا ہم اللہ تبار کو تعالیٰ سے ڈرتے ہوتے تو ہماری کبھی نماز قضا ہوتی آپ خود غور کر لیں خود اپنے اس سوال سوالات کے جوابات اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر یا خوف ہوتا تو کیا ہماری نماز قضا ہوتی کیا اگر ہم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوتے تو ماں باپ کو ستاتے کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوتے تو حرام روزی کماتے ہم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوتے تو بے حیائی اور بد نگاہی کرتے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوتے تو کیا لوگوں کو ستاتے لوگوں پر ظلم کرتے تو اس کا جواب ہم اپنے آپ سے ہی پوچھ لیں اور سیدنا فقی اب اللہ سمر قندی رحمت اللہ تعالی لے بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے خوف کی علامت آٹھ چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے نمبر ایک انسان کی زبان میں وہ اس طرح کہ رب تعالیٰ کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ غیبت فضول گوئی سے روکے گا اور اسے اللہ تعالی کے ذکر تلاوت قرآن اور علمی گفتگو میں مشغول رکھے گا یعنی وہ اس زبان کو یہ سمجھے گا کہ یہ نعمت میرے رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے لہذا میں اس زبان کو ناجائز اور حرام کاموں میں استعمال نہیں کروں گا وہ جب بھی اس زبان کا استعمال کروں گا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اس کے اس کے قرآن پاک کی تلاوت اور جو اس نے دین کا علم عطا کیا اس کو سیکھنے سکھانے میں مصروف رکھوں گا نمبر دو اللہ تعالی کا خوف کا اظہار اس کے شکم سے ہوگا وہ اس طرح کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہ کرے گا اور حلال چیز بھی بقدر ضرورت کھائے گا کیونکہ اس کا ذہن ہوگا کہ مجھے قیامت کے دن جو کچھ میں نے کھایا اس کا حساب دینا پڑے گا تو علماء فرماتے ہیں کہ حساب جو ہے قیامت کے دن یہ صرف حلال معاملات پر ہوگا جو حرام معاملات کی ہیں اس پر تو حساب ہی نہیں اس کا تو عزاب ہی عذاب ہوگا نمبر تین اللہ تعالیٰ کا خوف کا جو اظہار ہے وہ اس کی آنکھ سے ہوگا وہ اس طرح کہ وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا اور دنیا کی طرف رغبت سے نہیں بلکہ حصول عبرت سے دیکھے گا نمبر چار اس کے ہاتھ میں وہ اس طرح کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ اتا الہی میں استعمال کرے گا نمبر پانچ اس کے قدموں میں وہ اس طرح کہ وہ نے اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کے حکم کی اطاعت کے لئے اٹھائے گا نمبر 6 اس کے دل میں وہ اس طرح کہ وہ اپنے دل سے بغض کینا اور مسلمان بھائیوں سے حسد کرنے کو دور کرے گا اور اس میں خیرخواہی مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ بیدار کرے گا نمبر سات اس کی اطاعت و فرما برداری میں وہ اس طرح کہ وہ فقط اللہ تعالی کی رضا کے لیے عبادت کرے اور ریا نفاق سے خوف زدہ رہے نمبر آٹھ اس کی سماعت میں اس طرح کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سنیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اس تفصیل سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ قبر و حشر اور حساب و میزان وغیرہ کے حالات سن کر یا پڑھ کر محض چند آہیں بھر لینا یا اپنے سر کو چند مرتبہ ادھر ادھر پھرا لینا یا کفے افسوس مل لینا یا پھر چند آنسو بہا لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خوف خدا عزوجل وجل کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گناہوں کو ترک کر دینا اور اطاعت الہی عزوجل میں مشغول ہو جانا بھی اخروی نجات کے لیے بے حد ضروری ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت دل پر خوف خدا اجز وجل کی کیفیت غالب رہے کیونکہ دل کی کیفیت یہ کسی نہ کسی وجہ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے جیسا کہ علماء فرماتے کہ دل کو قلب کہا جاتا ہے اور یہ قلب جو ہے یہ منقلب ہوتا رہتا ہے اور اس کا اندازہ اس واقع سے بھی لگائیے چنانچہ حضرت سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے سرکار علیہ سلاۃ وسلام نے ہمیں چند نصیحتیں ارشاد فرمائی جن کو سن کر ہمارے دل یہ نرم ہو گئے ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا پھر جب میں گھر واپس پہنچا میری زوجہ میری قریب آئیں ہمارے درمیان دنیا بھی گفتگو ہونے لگی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی کے بارگاہ میں جو میرے میری کیفیت تھی وہ تبدیل ہو گئی اور ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے پھر جب مجھے وہ بات یاد آئی تو میں نے دلی دل میں کہا کہ میں تو منافق ہو گیا کیونکہ جو خوف اور رقت مجھے پہلے حاصل تھی وہ تبدیل ہو گئی چنانچہ میں گھبرا کر باہر نکلا اور پکار کر کہنے لگا کہ حنزلہ منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا حضرت سین ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالی لانو میرے سامنے تشریف لائے اور فرمایا کہ ہرگز نہیں حنزلہ منافق نہیں ہوا بالآخر یہی بات کہتے کہتے سرکار مدینہ راحت کلب و سینا صلی اللہ علیہ علی وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا رحمت عالم یان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہرگز نہیں حنزلہ منافق نہیں ہوا تو میں نے آس کی یارسول صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے تو آپ نے ہمیں واس فرمایا جس کو سن کر ہمارے دل دہل گئے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کی طرف پلٹا اور ہم دنیاوی باتوں میں مشغول ہو گئے جس کے سبب آپ کی بارگاہ میں پیدا ہونے والا سوز و گداز رخصت ہو گیا یہ سن کر سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حنزلہ اگر تم ہمیشہ اس حالت پر رہتے تو فرشتے راستے اور تمہارے بستر پر تم سے مصافحہ کرتے لیکن یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں ہم اپنا محاسبہ کریں اور غور کریں کہ اب تک ہم اپنی زندگی کی کتنی سانسیں لے چکے ہیں اس دنیا فانی میں اپنی حیات کے کتنے ایام گزار چکے ہیں بچپن جوانی بڑھاپے میں سے اپنی عمر کے کتنے ادوار ہم گزار چکے اس دوران کتنی مرتبہ ہم نے اس نعمت ازما کو اپنے دل میں محسوس کیا؟, کیا کبھی ہمارے بدن پر بھی اللہ عزوجل سے ڈر کے سبب لرزہ تاری ہوا کیا کبھی ہماری آنکھوں سے خشیت اللہی کی وجہ سے آنسو نکلے کیا کبھی کسی گناہ کے لیے اٹھتے ہوئے قدم پر ہمیں اس کی ملنے والی سزا کا تصور بن گیا اور ہم اس گناہ سے بعد آ گئے کہ جناب کبھی فجر میں مؤذن کی صدا حیا الصلاحیا فلاح ہمارے کانوں میں پڑی اور ہم نے اپنا کمبل کھینچ کر دوبارہ اپنے سر پر ڈال دیا تو فوراً ہمیں خیال آیا کہ نہیں نہیں یہ اگر جان بوجھ کر میں نماز قضا کروں گا تو میں نے سن رکھا ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کرے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اس کو دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا تو اس وقت میں جھنجلا جاتا اور گھبرا کر اٹھتا کہ نہیں نہیں میں تو بہت کمزور ہوں میں اس نماز کو قزا کرنے کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا جب کبھی میں اکیلے میں بیٹھا ہوا میری آنکھوں کے سامنے بے حیائی کے مناظر آئے میں نے فوراً اپنی آنکھوں کو نیچے کیا اور اپنے آپ کو اس گناہ کو دیکھنے سے بات رکھا کہ فوراً میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرے گا اس کی آنکھوں میں جہندم کی آگ بھر دی جائے گی نہیں نہیں میں تو بہت کمزور ہوں ارے میری آخر اتنی کمزور ہیں کہ اگر آج اس آنکھ میں کوئی معمولی سا ذرہ پڑ جاتا ہے اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی میں حرام اور ناجائز دیکھ کر اگر اپنی آنکھوں کو حرام سے بھروں گا تو اس جہنم کی آگ کو میں کیسے برداشت کر سکوں گا جب کبھی کانوں میں ناجائز آوازیں آئی گانے سننے لگے فوراً خیال آیا کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو اپنے کانوں کو حرام سے بھرے گا اس کے کان میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اس کے کان میں جہنم کی کیلے ٹھوکی جائیں گی میں فوراً تصور باندھ لیتا کہ ارے میں تو بہت کمزور ہوں معمولی سا کیڑا اگر کان میں گھس جاتا ہے اس وہ بے چین کر دیتا ہے تو یہ حرام و ناجائز سن کر اگر میں مر گیا توبہ کیے بغیر تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں میرے کانوں میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسی طرح اگر ہم اپنی کیفیات پر غور کریں اپنی معاملات پر غور کریں تو ہم بخوبی اس بات کو جان لیں گے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں ہم بہت کمزور ہیں اپنے اس معمولی کمزور سے جسم پر ہمیں رحم کھانا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں بھری زندگی گزارنے میں کامیاب کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے اور یہ یقیناً اچھے ماحول کی برکتیں بھی ہیں اور علما فرماتے ہیں کہ خوف خدا از وجل حاصل کرنے کی عملی کوشش کرنے میں یہ باتیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں جیسا کہ رب تعلی از کی بارگاہ میں سچی توبہ اور اس نعمت یعنی خوف خدا ازد وجل کے حصول کے لیے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ یا رب کریم ازد وجل میں بہت کمزور ہوں مولا کریم مجھے اپنی رحمت سے اپنے کرم سے خوف اپنا خوف اپنا ڈر عطا فرما تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں پتا یا الہی زمیں بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی گناہوں گنا میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناوں سے توبہ مانگ لیجئے اور قرآن پاک اور احادیث سے مبارکہ میں خوف خدا از وجل کے فضائل کو پیش نظر رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ان لوگوں پر کیسی رحمتیں ہوتی ہیں کیسی برکتیں ہوتی ہیں کہ جو اس کے ڈر سے گناہوں سے توبہ کر لیتے جیسا کہ ہم نے اس بیان کے شروع میں ایمان افرود حکایت سنی کہ وہ نوجوان جو متقی تھا پرہیزگار تھا شیطان نے اسے ور گلایا لیکن جیسے ہی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تو نتیجہ کیا ملا کہ نتیجہ یہ ملا کہ جب فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر حاضر ہوئے تو آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کی تو جواب میں اس نوجوان نے پکار کر کہا کہ یا رب امیر المومنین میرے رب اجد وجل نے واقعی مجھے دو جنتیں عطا فرما دی تیسرا اپنی کمزوری ناتوانی کو سامنے رکھ کر جہنم کے عذابات پر غور و تفکر کرنا چوتھا حوف خدا از وجل کے حوالے سے اسلاف کے حالات کا مطالعہ کرنا کہ یہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور خوف رکھا کرتے تھے اور پانچواں خود احتسابی کی عادت اپنانے کی کوشش کرتے ہوئے فکر مدینہ کرنا یعنی احتساب کرنا کہ واقعی جو میں نے اپنی زندگی گزار رہا ہوں اگر اسی حالت میں میری موت ہو گئی تو میرا کیا بنے گا نمبر 6 ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جو اس صفت عظیمہ سے متصف ہوں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا پیارا پیارا پاکیزہ ماحول یہ ہمارے سامنے ہے ہم اس کے اجتماع میں شرکت کریں اور اسلامی بھائی مدنی قافلوں کو میں سفر کو اپنا معمول بنانے ان شاء بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر معاشرے کے بے شمار بگڑے ہوئے افراد کی اصلاح کا سامان میسر ہوا چنانچہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کی ایک ایمان افروز مدنی بہار ملازہ فرمائیے چنانچہ مندسور شہر ایم پی ہند کے ایک نوجوان کی بینڈ باجے کی پارٹی اپنے شہر کی مشہور بینڈ پارٹی مانی جاتی تھی ایک مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں اس نوجوان نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا احتکاب کیا آشقا رسول کی صحبت میسر ہو گئی تربیتی حلقوں میں گناوں کی تباہ کاریاں سن کر اس کا دل چوٹ کھا گیا آشقا نے رسول کی صحبت رنگ لائی اس نے صادقہ گناہوں سے توبہ کر لی اپنے چہرے پر داڑھی شریف سجائی اور آشقا نے رسول کے ساتھ تیس دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کی الحمدللہ انہوں نے بینڈ باجے بجانے کا گناہوں بھرا حرام روزگار ترک کر دیا سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد طوب اصطفر اللہ. اللہ. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائیوں الحمد ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سندت دامت دامد برکاتم عالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے اس مدنی مقصد کو دوہرا لیجیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں آپ بھی سنتوں برا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں باقردار مسلمان بننے کے لیے مکتبت المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجیے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اس پر استقامت پانے کے لئے رسالے میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا رسالہ پر کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کرائیں انشاءاللہ شاء اللہ وجل آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم